سوال ہے کہ کیا مندرا شعبان المعظم کو قبرستان جانا جائز ہے بالکل جائز ہے بلکہ سنت سے ثابت ہے امام ابن ماجہ اپنی سنن میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم علیہ اللہۃ والسلام کو نہ پایا تو میں انہیں دیکھنے باہر تک آ گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بقی شریف میں پایا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شابان کی پندرہویں رات کو آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اب بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کیوں فرمائی یہ کثرتِ تعداد اس زمانے کے اعتبار سے بتانے کے لیے کیونکہ قبیلہ بنی کلب یہ مشہور تھا بکریاں پالنے میں ان کے پاس بکریاں بکثرت ہوا کرتی تھیں بہت زیادہ تعداد میں ان کے پاس بکریاں ہوا کرتی تھیں تو اگر یہ بھی کہا جائے کہ بنی کلب کی بکریوں کے برابر تو بھی کثرت جو ہے ظاہر ہو جائے مگر اتنی کثرت سے جو ہے مسلمانوں کی مغفرت کی جاتی ہے کہ حضور اللہ علیہ اللہ نے فرمایا کہ بنی کل کی بکرے ہی نہیں بلکہ ان کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر مسلمانوں کی اللہ تعالی اسرات مغفرت فرماتا ہے اور اس روایت میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک الفاظ اس طرح بھی ہیں کہ اللہ فرہلی البی الغرکت اوکم قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ بقی یہ غرکت کے مسلمانوں کی مغفرت فرما واللہ اللہ تعالیٰ عالم